پالود اللہ نا ربک انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پر مانگیے یو بیہ اللہ وہ واضح کرے کہ ما لونوہا اس کا رنگ کیسا اب پہلے تو عمر کی بات تھی وہ ماہیا جو تھا وہ عمر کی بات تھی اور عمر کے بعد اب آ کہ رنگ کیسا بھائی کسی بھی رنگ کا جانور لے کے ذوا کر دو گے تو اللہ کیا قبول ہو جائے گا اب اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ اس کا رنگ کیسا ایک دفعہ ایک خاتون آئی بہت بوڑھی تھی اور بڑے عرصے کا مدت ہوئی اس بات کو وہ اس کھوچ میں تھیں ہم سے کہنے لگیں کہ یہ بتاؤ حضرت یہ جو اصحاب کاف تھے ان کے کتے کا رنگ کیا تھا ہم نے کبھی ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا اصحاب کاف جن کا تذکرہ آتا ہے کچھ نوجوان اللہ, اللہ پی ایمان کی وجہ سے چلے گئے تو کہنے لیکن اس کے کتے کا رنگ کیا تھا میں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا پھر ہم نے پوچھا کہ آپ کو اس کی ضرورت کیا پیش آئی تو انہوں نے کہا اصل میں میں ان کی نیاز دیتی ہوں صحاب کہب کی تو پھر جو گاؤں میں کتا ہو اسے بھی کچھ کھلا دیتی ہوں تو رنگ کا پتہ چل جاتا تو اس رنگ کے کتے کو ہم کھلاتے <تصفح> <تصفح> یہ ہیں ایسی حرکتیں کہ انسان اپنا دین برباد کرتا ہے خام خاکی خواہ ایسی بات اور وہ نیاز تو دینا حرام تھا ہی تھا کا رنگ بھی چاہیے تھا تاکہ حرام بھی پورا ہی حرام تو انہوں نے دوسری بات کہی کہ اس کا رنگ کیسا ہو کالا ان یقول حضرت موسا علیہ صلاح سلام نے فرمایا کہ تعالی شانو نے یہ وہی فرمائی ہے کہ انہ بقرتن یہ ایسی گائے ہوگی سفر زرد رنگ کی ہو سفرا فاق ان گہرا زرد رنگ ہو خوب زرد ہو شوق کھلتا ہوا رنگ جو زرد ہے یہ اس کا ہونا چاہیے یہ فاقر کا جو لفظ ہے سفرہ کے ساتھ اس کی صفت میں واقع ہوا ہے یعنی ہو تو زرد لیکن فاقے بہت زیادہ زرد ہو جیسے رنگوں میں کسی رنگ میں شدت پیدا کرنے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا مثلا صرف ہیں برائٹ یلو اور سرخ رنگ میں شدت پیدا کرنی ہو تو کیا کہیں گے شاکنگ ریڈ ڈارک <laughs> ریڈ یہ اس طرح کے جملے تو انہوں نے کہا فاق ان نوہا اس کا رنگ گہرا زردو تصر ناظرین اور دیکھنے والوں کو بھاتا ہو جو لوگ اسے دیکھیں پسند کریں گے اب لگواتے جاؤ پابندیاں حق اعلی شان کے کیا کمی ہی ہے وہاں سے بھی پابندیاں لکھ جائیں گی یہ وہ چیز بخاری کے آغاز میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ولی یشاد ولی دین جو بھی اس دین سے کشتی لڑنے کی کوشش کرے گا اللہ غلبہ دین اس کو زمین پہ گرا دے گا پچھاڑ دے منع کیا ہے اس بات سے کہ دین سے کشتی کرنے کی کوشش نہ کرنا پہلوانی ہوتی ہے نا کشتی اس میں لڑتے ہیں نا آپس میں تو ایک دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ دین کے ساتھ ایسے نہ کرنا بس جو چیز ہے اس پر عمل کرو اور اللہ سے دعا مانگتے رہو قبولیت کی اتنی کھود کوریز میں جب پڑ جاؤ گے تو وہاں سے پابندیاں لگتی رہیں گی جب پابندیاں لگتی رہیں گی تو تم آج آ جاؤ گے اور دوسری تشریح محدثین نے اس کی کی ہے کہ بس جتنا ہو سکے اعتدال سے عمل کرتے رہو حد سے زیادہ اگر تم بڑھاؤ گے تو ادھر سے بھی حد سے زیادہ پابندیاں لگ جائیں گی جتنا ہو سکے اتنے کرتا رہنا چاہیے مثلا ایک آدمی یہ چاہے کہ بالکل نیند ہی نہ کرے سوئیں ہی نہ اور نماز پڑا کریں تو کتنے دن ہو جائے گا ہفتہ ہو جائے گا شاید اتنا بھی نہیں تو چار دن ہو جائے گا تین دن ہو جائے گا اور پھر فرض نماز بھی ضائع ہو جائے گی اس کی کیا فائدہ تو دین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کشتی کرنے کی کوشش کرے گا نا یہ دین اسے پچھاڑ دے گا یہ دین اس پہ غالب آ جائے گا طاہر رحمت اللہ علیہ حنفی فقی تھے بہت بڑے فقیر تھے صاحب مذہب تھے اور وہ گزر رہے تھے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ تو ان کا شاگرد ان سے کہتا تھا کہ حضرت یہ جو لوگ ہیں نا نماز نہیں ہوتی ان کی تو انہوں نے کہا بھائی کیوں نماز نہیں ہوتی تو اس نے کہا ان کے کپڑے پاک نہیں ہوتے لوگوں کے جو دھوبی کے پاس جاتے ہیں یہ کپڑے ہی پاک نہیں ہوتے وہ ایک دن دھوبی گھاٹ کے قریب سے گزرے تو شاید ایک دشا تھا اس نے کہا حضرت یہ دیکھ لیں یہ چھوٹا سا ہوز ہے جس میں یہ کپڑے دھوتے ہیں یا ناپاک کپڑے بھی ہوتے ہیں تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے اس سے دھلنے والے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں کسی کی نماز نہیں ہوتی انہوں نے کہا میرے بھی کپڑے یہیں دھلتے ہیں اب وہ چپ ہو گیا کہا حاضرت آپ کی بھی نماز نہیں ہوتی اور آپ کے پیچھے والوں کی بھی نماز نہیں ہوتی انہوں نے کارے دھوبی تم کپڑے کہاں دھوتے ہو اس کی حاضر اس ہوز میں دھوتا ہوں پھر اس ہوز کے علاوہ اس کا چھوٹے ہوز میں تین چار پانچ ہوز نے بتایا چھوٹے چھوٹے پر کسی بڑے ہوز میں بھی اس نے کہا وہ ہوز ہے اس میں بھی کپڑے ڈالتا ہوں تو انہوں نے کہا سب کی نماز ہو جاتی ہے سب کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں اس کا خبردار چاہندہ تم بولو یہ ہے جتنی پابندیاں لگواتے جاؤ ادھر سے لگتی جائیں گی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ اللہ کو نفرت ہے اس آدمی سے اب تو یہ حدیث نہیں رہی مطلب اس عمل نہیں ہو سکتا لیکن آپ نے فرمایا اللہ کو نفرت ہے اس آدمی سے کہ ایک چیز جائز تھی اور پھر اس نے سوال کر کر کے کر کر کے اسے حرام کر اس حدیث کی تشریف یہ ہے کہ وہ چیز فطرت میں شامل تھی اور اس نے اپنے لیے حرام کر دیا یہ نہیں ہے کہ امت کے لیے حرام ہو گئی اللہ تعالی کی طرف سے تو احکامات امت کے لیے اس میں بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں لیکن اس آدمی نے اپنے لیے اس چیز کو ناجائز کر لیا یہ نہ کرے اب رنگ بھی جب پتہ چل گیا اور اللہ نے فرمایا کہ رنگ ایسا ہو کہ تصور ناظرین دیکھنے والوں کو بھلا محسوس ہو دیکھنے والوں کو خوشگوار محسوس ہو دوسروں کی رعایت کرنا اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ آدمی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس وجہ سے تو نہ کرے کہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں علیہ بلّہ کوئی خدائی کا درجہ نہ دے لیکن کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان دوسروں کی رعایت کرتا ہے مخاطب کی رعایت کرتا ہے کہ ان لوگوں کو اس سے سہولت ہوگی لوگوں کو اس سے اطمینان ہوگا لوگوں کو اس سے خوشی حاصل ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مذاق ہیں جو مزاح فرمایا ہے وہ اسی درجے کی چیزیں ہیں کہ لوگ ان سے کھل جاتے تھے بات کر سکتے تھے تو رعایت مخاطب کی کرنا سامنے والے کی کرنا اس سے ثابت ہوتا ہے آپ کو اس کی ایک مثال دیں حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے خوشی سے ملنا یہ بھی نیکی ہے بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارض کیا کہ اللہ کے رسول صدقہ کرتے ہیں وہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ہم تو محروم رہ گئے رسلی اللہ صلی اللہ فرمایا اچھا تم یہ بھی نیکی کر سکتے ہو یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی صدقہ ہے اور تم اپنے بھائی کو اچھا ایک مسئلہ دین کا سکھا دو یہ بھی صدقہ ہے عرض کیا گیا کسی کو اتنا علم نہ ہو تو آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی سے اچھی طرح خوشی سے ملو یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی نیکی کی اس حدیث کے بعد اب دیکھیے کوئی آدمی دوسرے سے ملتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اگر ہنسی سے خوشی سے ملوں تو اچھی بات ہے دوسرا بھی خوش رہے گا یہ تو ہوا حدیث پہ عمل اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی ملو ہفتے کے سات دن اور سال کے بارہ مہینے ایسا چہرہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے بہت ہی مظلوم ہے بیچارے اور سارا ظلم ہو گیا اور پتہ نہیں کیا ہوا ہے وہ املاً خدا کی ناشکری ہوتی ہے کہ جیسے کوئی آفت آ گئی ہو جیسے کوئی مصیبت آ گئی ہو گھر میں داخل ہو گھر والے دیکھ کے سہم جاتے ہیں کبھی کبھی درخواست کرتے ہیں کہ کبھی آپ خوشی سے بھی آ جایا کریں ہستے ہوئے بھی کبھی دکھائی دیا کریں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو شریعت نے منع کیا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے آدمی کی ظاہری حالت ظاہر کی کیفیت ایسی ہو کہ اللہ کے شکر کا غلبہ محسوس ہو اللہ کے شکر اللہ کے احسان کی کیفیت آدم پر رہے اور پتہ چلے کہ اطمینان سے ہیں الحمدللہ خیریت تصر الناظرین پابندی لگ گئی کہ دیکھنے والوں کو اچھی محسوس ہو چلو